کہتے ہیں ہم مدیاں پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہت ذلت والا ہے اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی, ہی کے لیے ہے مگر منف ہے کو خبر نہ ہو